شیخ ابو مصعب صوری فق اللہ وسرہ کی کتاب دعوت المقامت اسلامی یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس آٹھویں نقطے میں جاری ہے آٹھویں نقطے میں استاد محترم نے عالم اسلام پر بیرونی حملوں اور یلغار کا تذکرہ فرمایا ہے اس نقطے کے اخیر میں استاذ محترم نے چنگیزیوں کے حملوں کا ذکر کیا تھا آج کے درس میں استاد محترم علامہ ابن خرح اللہ تعالیٰ کی کتاب الوداع و نہایا سے چنگیزی حملوں کے وقت مسلمانوں کے حالات کیسے تھے اس سلسلے میں چند باتیں یہاں نقل کی ہیں اس لیے کہ بات اگرچہ لمبی ہوتی جا رہی ہے لیکن فائدے سے خالی نہیں ہے پھر استاد محترم نے یہاں پر یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ اس میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق اور عبرتیں ہیں اور خصوصی طور پر ہمارے زمانے کے جو حالات ہیں یہ ان حالات سے بہت مشابہ ہیں جیسے اس زمانے میں چنگیزیوں نے تاری نے عالم اسلام کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا اور عالم اسلام حیات و ممات کی کشمکش میں مبتلا تھا آج بھی نئے چنگیزی یعنی امریکی اور نیٹو والے پوری دنیا میں مسلمانوں پر حملہ ور ہیں اور مسلمان جو ہیں حیات و ممات کی کشمکش میں مبتلا ہیں چنانچہ ان تاریخی حالات کو ذکر کر کے ان موجودہ حالات میں ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب البدایہ و میں لکھتے ہیں کہ چھ سو سولہ ہجری میں چنگیزیوں نے دریائے بادشاہ چنگیز خان کے ساتھ پار کیا یہ چنگیزی جو ہے تمغاچ نامی چینی علاقوں کے ایک پہاڑوں میں رہا کرتے تھے جب انہوں نے اپنے علاقوں پر اپنا قبضہ اور کنٹرول مستحکم اور مضبوط کر لیا تو انہوں نے عالم اسلام پر حملے شروع کر دیے عالم اسلام پر حملوں کے جو اسباب ہیں یہ بات پہلے بیان کی گئی ہے کہ سلطان علاؤن الدین خوارزم شاہ کے ایک والی نے تاجروں کو قتل کیا تھا چنانچہ ان تاجروں کے قتل کو بہانہ بنا کر چنگیز خان نے عالم اسلام پر حملے کیے چنگیز خان نے خوارزم شاہ کو دھمکیاں دینی شروع کی اب خار شاہ کو کسی نے یہ مشورہ دیا کہ اس وقت جب کہ وہ کشلی خان کے ساتھ لڑائی میں مصروف ہیں چنگیزی ہمیں چاہیے کہ ہم چنگیزیوں پر پیچھے سے حملہ کریں چنانچہ خوار شاہ نے ان پر حملہ کر کے انہیں نقصان پہنچایا ان کے بچوں کو عورتوں کو گرفتار کر کے لے آیا یہ ایک بہت سخت جنگ تھی چنگیزی اپنے عزت و ناموس کے لیے لڑ رہے تھے اور مسلمان اپنی جان بچانے کے لیے لڑ رہے تھے مسلمانوں کو یہ معلوم تھا کہ اگر ہم پیچھے ہٹ گئے تو چنگیزی ہمیں جڑ سے اخاڑ پھینکیں گے چنانچہ بہت سخت جنگ ہوئی حتا کہ کہا جاتا ہے کہ گھوڑے خون میں ڈوب رہے تھے اور پسل رہے تھے مسلمانوں کی طرف سے بیس ہزار افراد قتل کیے گئے اور تتاریوں چنگیزیوں کی طرف سے دگنے تگنے لوگ قتل کیے گئے یعنی چالیس ساٹھ ہزار کے قریب لوگ چنگیزیوں کی طرف سے مارے گئے اس جنگ کے بعد خارعظم شاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بخارا اور سمرتن کی طرف لوٹ آئے اور انہوں نے اپنے شہروں کی حفاظت اور دفاع کے لیے زبردست انتظامات کیے لیکن چنگیز خان بھی کچی گولیاں کھیلنے والا نہیں تھا اس نے انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ سلطان الدین خارزم شاہ کی سلطنت پر تابر توڑ حملے شروع کیے سر سے پہلے چنگیزیوں نے بخارا پر حملہ کیا بخارا والوں نے چنگیزیوں سے امان طلب کی چنگیز خان نے ان کو امان دیا کہ ہم تمہیں خوش نہیں کہیں گے فأحسن مکرن و خدیت چنگیز خان بخارا میں داخل ہوا اور لوگوں کے ساتھ بظاہر اچھا معاملہ کیا یہ اس کی چال بازی اور مکاری تھی بخارا کے عوام تو چنگیز خان کے سامنے سر تسلیم خم کر چکے تھے لیکن بخارا کا جو فوجی قلعہ تھا مسلمانوں کے محافظین جس کے اندر موجود تھے انہوں نے تسلیم ہونے سے سرنڈر ہونے سے انکار کر دیا لیکن چنگیز خان کی نفری بہت زیادہ تھی انہوں نے قلعے پر مسلسل حملے کر کے قلعہ فتح کیا اور قلے میں موجود تمام فوجیوں کو قتل کر ڈالا عورتوں کو گرفتار کیا بچوں کو قتل کیا وفاح شبر عورتوں کی اسم دری کی ہری مہی حتہ قطل غیرت مند قسم کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے جنگ کی حتیٰ کے وہ شہید ہو گئے اور بہت سارے گرفتار کیے گئے اور انہیں دردناک تشدد کا نشانہ بنایا گیا وق ار البق اوبجیج بل بلسال عورتوں بچوں اور مظلوموں کی آہ و فریاد سے یہ شہر چیخ اٹھے آخر کار تتاریوں نے چنگیزیوں نے بخارا اور بخارا کے مدرسوں مسجدوں کو آگ دکھا دی بخارا اپنے مدرسوں اور مسجدوں کے ساتھ جل کر راہ کے ڈیر میں بدل گیا جب بخارا میں کوئی زی روح اور کوئی جاندار باقی نہ بچا کوئی عمارت باقی نہ رہی تو یہ ظالم چنگیزی وہاں سے چلے گئے چھ سو سترہ ہجری میں چنگیز خان کا جو ظلم و ستم تھا یہ انتہائی عروج کو پہنچا چین کے دور دراز علاقوں سے یہ عراق کے آخری کونے تک جا پہنچے فَمَلَكُوا فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَّ هَذِهِ سَنَةٍ سَائِرَ الْمَمَالِكِ إِلَّا الْعَرَاقَ وَالْجَزِیرَةَ وَالشَّامَ وَمِصْرَ ایک سال کے اندر چین سے لے کر عراق کے آخری کونے تک تمام کے تمام ملکوں پر چنگیزیو کا قبضہ ہو چکا تھا۔ سوائے جزیرہ العرب، شام اور مصر یہ علاقے ابھی تک محفوظ تھے۔ لیکن اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں نے چنگیزیو کے خلاف جنگ کی چنگیزیو نے انہیں مغلوب کر ڈالا اور ان کا زبردست قتل عام کیا۔ وبالجملہ فلم يدخلو بلدا الا قتلوا جميعا من فيه من المقاتله والرجال وكثيرا من النساء والاطفال خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی داخل ہوتے تمام جنگ کے قابل لوگوں کو مردوں کو عورتوں کو بچوں کو سب کو قتل کر ڈالتے لوٹ مار مچاتے اور اگر انہیں ضرورت نہ ہوتی تو آگ دکھا دیتے وہ اکثر ہر ریکون المساجدولجوا اور اکثر یہ مسجدوں مدرسوں کو جلا دیا کرتے تھے ان کی ایک بہت خطرناک چال یہ بھی تھی کہ یہ مسلمانوں کو گرفتار کیا کرتے تھے اور اپنی فوج کے آگے آگے ان قیدیوں کو رکھا کرتے تھے اور انہیں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے مجبور کیا کرتے تھے اگر یہ قیدی مسلمانوں کے خلاف لڑنے میں سستی دکھاتے تو یہ انہیں بھی قتل کر ڈالتے اور جب یہ علاقے فتح ہو جاتے اور ان قیدیوں کی ضرورت باقی نہیں رہتی تو ان قیدیوں کو بھی قتل کر ڈالتے ہیں وقد بسط ابن الاثیر في كامله خبرهم في هذه السنه بسط حسنا مفصلا قال حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى علامہ ابن الاثیر رحمه الله تعالى کی کتاب ال کامل سے چنگیزیوں کے حالات کو یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں امام ابن السیرر رحمہ اللہ کی کتاب الکام الفی تاریخ سے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو اقتباسات نقل کیے ہیں ان کا ذکر کیا جائے گا میرے بھائیوں میری بہنوں آج کل کے چنگیزی یعنی یہ یورپی اور امریکی عالم اسلام پر حملہ ہیں آج کل کے جو چنگیزی ہیں ان میں اور گزشتہ کل کے جو چنگیزی تھے ان کے اعمال اور ان کے ظلم و ستم میں بہت زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے اس لیے ہمیں ان دروس کو انتہائی توجہ سے سننا چاہیے تاکہ ہم ماضی سے ادرت حاصل کرتے ہوئے اپنے حالات کو درست کر کے اپنے مستقبل کو سوار سکے وصل اللہ تعالی على خیر خلق ہی محمد وصحب اجمائن سبحان